اس وقت میں لیہ کی شہر لیہ کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوں اور بحال سردی ہے ہر چند کے مئی کا مہینہ شروع ہو گیا لیکن یہاں مسجد کا فرش گرم ہے اور برابر میں وضو کے لیے گرم پانی دستیاب ہے اور موسم کا کیسا بھی ہو یہاں جماعت ضرور ہوتی ہے اور لوگ خوش و سے اور اہتمام سے نمازیں ادا کرتے ہیں آج کل رمضان ہے تو صورت ذرا مختلف ہے آپ مجھے بتائیے کہ آج کل رمضان کے دوران اور خصوصاً جمعے کے دوران کس طرح جماعتیں یہاں کتنی جماعت کتنے نمازی آتے ہیں یہاں پر جمعے کے روز کم از کم دو تین ہزار آدمی جو ہے جماعت پڑھتے ہیں جماعت ہمارے لے مسجد میں جو وہ لوگ جو ہے ہمارے ارد گرد کے اور جو کہاؤں سے لوگ یہاں آتے ہیں تو جمعے کے دن وہ جماعت پڑھتے ہیں اور روزے میں زیادہ لوگ کو نماز یہاں جماعت کے لیے آتے ہیں یہ بتائیے کہ ضرورت مندوں کے لیے نی, نماز تو ٹھیک ہے روزہ سب ضرورت مندوں کے لیے معذوروں اباجوں یتیموں بیواؤں کے لیے آپ لوگوں نے کوئی انتظام کیا ہے آپ اس میں رقم جمع کر کے یا ایسے کوئی اس طرح کا کوئی انتظام یہاں ہے او ہمارے جو لوگ امیر لوگ جو روزے میں زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں وہ ہم کنفیڈینشیلی طور پہ مطلب ہمارے اپنے غریب لوگوں میں وہ تقسیم ہوتے ہیں غریبوں کی بچیوں کی شادی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس علاقے میں یہاں <سؤال> آپ کے ہاں کیا ہے غریب لوگ جو ہیں بیٹیوں کی شادی کرتے ہوں گے ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہوگی کوئی ایسا ہے اب ہمارے یہاں زیادہ جو جا جائز کا سلسلہ بہت کم ہے تو ہمارے جو شادی بیاہ جو ہے محمد اللہ کے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اور اس میں جائز اور وہ پیسے وغیرہ بہت تو کام لینے دینے ہوتے ہیں اس لیے ہمارے غریبوں کا لڑکیوں کا یا لڑکوں کا شادی جو ہے وہ بہت ہی اپنے سادے طریقے سے ہوتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے غلام رسول رسول غلام رسول صاحب آپ آپ کا اسم میں کا نام آپ کا نام عبد القادل عبد القادل صاحب دریائے سندھ کے کنارے سفر کرتے ہوئے میں نے آپ کا ہوٹل دیکھا تھا انڈس ہوٹل اس کا یہ نام آپ نے دریا کے مناسب سے رکھا ہے جی یہ اند... ویلی جو ہے نا ویلی بھی کہتے ہیں تو اس لیے ہم نے انڈس ہوٹل رکھا اچھا آپ نے یہاں سے شہر سے بہت دور خاموش علاقے میں جہاں آبادی اس وطن کم ہے وہاں کیوں ہوٹل کھولا ہے وہاں کیونکہ ٹورسٹ کے لیے تھوڑا پکنک جیسا ہے اور ہریالی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے دور بنایا اور یہاں لے میں پانی کی کافی قلت بھی ہوتی ہے تو جگہ بھی کافی وہاں بڑا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں بنا لیا دریا سندھ کو آپ نے دیکھا ہے آگے تک کہیں جا کر آپ کو کبھی موقع ملا ہے؟ جی میں تو دمچوک تک دیکھا دمچوک سے آگے اور سے آتے ہیں اس سے آگے تو میں جا نہیں پایا دمچوک میں دریا کیسا ہے یہی ہے अच्छा, جی یعنی میں نے تو ایسا دیکھا کہ پائچے چڑھا کے اس پار کیا جا سکتا تھا بعض جگہ تو ایسا تھا جی پار کر سکتے ہیں اچھا اس کے کنارے جو لوگ آباد ہیں یہاں سے دم چوک تک آپ کیا خیال ہے کس طرح کے لوگ ہیں غریب ہیں ان پڑھ ہیں یا کیسی آبادی یہ جو زیادہ تر ان پڑھ ہے غریب بھی ہے اور وہاں خانہ بدوش والا بھی ہے یہ لوگ بیر بکریاں پڑھتے ہیں ایریا میں خانہ بدوش جو ہیں وہ کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جی گرمی میں اپنا مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں ہر جگہ چینج کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دریا بہت گہرائی میں ہے اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے نہ یہ زمینیں شراب کرتا ہے نہ پانی پینے کے لیے پانی سے ملتا ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ آپ کا کو... یہ بالکل ٹھیک ہے صرف شیر ٹھیکے چھو تین چار گاؤں چولن سار ب... یہی آباد ہوتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا پاکستان چلے جاتے ہیں آپ کیسے مجرم میرا نام حاضر غلام رسول بٹ ہے جناب اور آپ لیہ کے پرانے باشند میں بہت, بہت پرانے باشندہ ہوں جی یہاں آپ کیا کرتے ہیں میں یہاں پر دکانداری کام کرتا ہوں کریانی وغیرہ بھیجتا ہوں آپ مسجد سے بہت قریب ہیں کیا یہ آبادی آس پاس کی مسلمانوں کی آبادی ہے اس میں رلے ملے آبادی ہیں جناب جی ہاں آپس میں کیسے تعلقات مراسم ہیں مسلمانوں اور بدھ بدھوں کے بہت اچھا میل ملاب ٹھیک ہے ہمارا سب مل کے بیٹھتے ہیں ہر ایک دکھ ہو یا خوشی ہو سب میں مل کے بیٹھتے ہیں سب مل کے اپنا وہ مناتے ہیں جناب جی ہاں اچھا یہاں جو مسلمان ہیں ان کی مالی حالت اقتصادی حالت رہن سہن معیار زندگی آپ کے خیال میں کیسا ہے گزارا اوقات ٹھیک ہے جناب کام کام کام کام کام کرنے والے ہیں جو بھی کام کرنا پڑے کرتے ہیں جناب جیسا بھی ہو سکے اپنی گزاری کے لیے ہر ایک کام میں کام کار. طور پر کیا کس قسم کے کام کرتے ہیں مسلمان؟ ویسے پہلے تو کچھ دکاندار بھی تھے کچھ زمیندار بھی تھے جناب اب تو کچھ ٹریکسر کے بھی لائے ہیں تو اس کے لیے بھی گزارے کر رہے ہیں اور کچھ یہ ٹھیکیداری وغیرہ کا کام میں ساتھ دے رہے ہیں جی ہاں ان کی جو خواتین ہیں وہ بھی کچھ کام کرتی ہیں جی ہاں بنائی وغیرہ یا سلائی وغیرہ یہ بھی کام کرتے ہیں اور پڑھائی بھی ملازم بھی جی بچے جو ہیں اب تعلیم پا رہے ہیں یا محنت منصوری کرتے ہیں بچے جو ہے وہ اس وقت تعلیم پر رہے ہیں جناب بغیر تعلیم کے کوئی حل نہیں ہے جناب ان کی دینی تعلیم کا کوئی بندوبست ہے دینی تعلیم کا بھی ہے ضرور یہاں پر اسلامیہ اسکول ہے جس میں دینی تعلیم دیا جاتا ہے اور مروجہ تعلیم پہ ساتھ دیتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں اب جو نوجوان تعلیم پا رہے ہیں وہ مذہب سے ان کی وابستگی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی تھی نوجوانی میں؟ وہ تو اس وقت نہیں ہے جناب اتنا کیونکہ آج کل نوجوان جو ہے وہ کاروبار میں زیادہ لگے ہوئے ہیں اور اپنے کام کاج میں زیادہ دل لگا لیتے ہیں مذہب کے اس میں نہیں آتے ہیں کچھ تھوڑا سا دور ہی رہتا ہے اب لہ میں روزے نماز کی پابندی کا کیا حال ہے وہ تو بہت اچھا ہے جناب پابندی تو مذہب کے ابھی بھی ٹھیک ہے جناب مثلا روزے پورا رہتے ہیں نماز وغیرہ تو پورے پڑھتے ہیں مگر تب بھی جتنا جذبات دینی ہونا چاہیے مذہب کے لیے اتنا وہ نہیں رہا ہے آپ کی دکان کے باہر ایک بینر لگا ہوا ہے سلمان رشدی کے خلاف اس میں کوئی بہت جذباتی نہ جی ہاں اس بارے میں کیا یہاں لوگوں نے محسوس کیا لوگوں نے اپنے مذہب کے بارے میں اس کا تو بڑا برا جذبات محسوس کیا ہے جناب کیونکہ رشدی نے جو کتاب لکھے تھے وہ ہمارے مذہب کے تفہین تھے اور اس واسطے لوگوں میں وہ بہت برا لگا تو یہاں پر بھی اس کے بارے میں پشدی کے خلاف لوگوں نے نارا اپنا نارزگی دکھایا جی ہاں یہ بتائیے کہ یہاں سے لوگ زیارات کے لیے حج وغیرہ کی دی جاتے ہیں جی ہاں اب پہلے سے زیادہ جانے لگے ہیں جی ہاں حج وغیرہ زیادہ لگے لگے پہلے تو لوگ بہت یہاں پر غریب تھے جناب کام کاج نہیں تھا اور اپنا گزار وقت بہت کم چلتے تھے تو اب تو لوگوں میں کچھ آمدنی آنے لگا ہے تو سہولت بھی کچھ پہلے سے اچھا ہوا ہے جہاز وغیرہ مل جاتا ہے تو لوگ حج کو بھی جاتے ہیں اور زیارت کے لیے بھی بہت جاتے ہیں تبلیغی جماعتیں یہاں آتی ہیں جی ہاں اللہ والوں کی جماعت اور دوسرے جگہوں سے بھی یہاں پر تبلیغی جماعت پہنچ جاتے ہیں سال میں کوئی ایک دو پارٹی آتے ہی رہتے ہیں لے کے بازار میں بالکل سامنے مسجد نظر آتی ہے بظاہر تو یہ بالکل نئی عمارت ہے کیا واقعی نئی عمارت ہے نہیں جناب یہ بہت پرانا مسجد ہے شاہ ہمدان کے وقت کا ہے جناب یہ انہوں نے یہاں پر بنیاد ڈالا ہوا ہے کیونکہ وہ جب یہاں لداخ میں پہنچے تھے تو یہاں بیٹھے تھے جناب تو ان کا آستان ایک بھی یہاں پر خانقعہ میں ہے جنب. یہ مسجد صرف جو باہر لا ہے وہ ہم نے توسیع کیا تھا جہاں باقی اندرونی جگہ جو ہے نا وہ اسی طرح پرانے ہیں جرام کیونکہ وہ کچھ تو ایک تو چھوٹا تھا دوسرا کچھ خستہ ہو گئے تھے تو اس واسطے یہ جو باہر کا جو آج کل بنایا ہے نا یہ نیا فیشن پر بنا لیا ہے ویسے یہ بہت پرانی مسجد ہے جرام یہاں کا آپ کا نام کیا ہے میرا نام صدر آپ کا مذہب کیا ہے مسلمان ہے آپ لے کے ہیں یا کہیں اور کے ہم چین کا رہنے والا ترکستان کب آئے آپ وہاں سے سنا انیس سو اڑتالیس میں آیا ہوا تھا کیوں چھوڑا وہ علاقہ یہاں کیوں آیا آپ ویسے چھوڑا نہیں جناب ادھر سے ہم لوگ تجارتی کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا تجارت کے لیے کس قسم کی تجارت کرتے تھے یہاں سے ہم لوگ ادھر لے جاتا تھا ویسا تورندی دوائی ویسا کالا مرچ وغیرہ وغیرہ جو ہندوستان کے جو یہاں مال ہوتا ہے وہ چین میں لے جاتا تھا اور وہاں سے کیا لاتے تھے ادھر سے بھی جو چین کو اس میں نمدا قالین رشیم وغیرہ وغیرہ وغیر سامان لیتا تھا کتنے دن کا سفر ہوتا تھا کچھ مہینے ڈیڑھ مہینے کا تھا شاید آپ آخری مرتبہ کب گئے تھے وہاں آخر گئے ہی نے جو ارتالیس سے آیا تو یہاں بیٹھ گیا ہے آپ کے بچے ہیں؟ بچہ ہے جنب کتنے بچے ایک لڑکا ہے جنب کیا کرتا ہے وہ؟ وہ تکداری کرتا ہے آپ کے بیٹے کے مالی حالات ایسے ہیں کہ اب مطمئن ہے آسودہ ہے خوش ہے؟ اچھا ہے خوش ہے جنب. اچھا ہے کام اچھا چھلتا ہے اچھا ہے آج کل کے جو نوجوان ہیں جیسے یہ آپ کی باتوں میں ہس رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ نئی نسل جو ہے اتنا ادب لحاظ اس میں ہے جو آپ کے زمانے میں ہوتا تھا یا کم ہو گیا ہے اس وقت پہ اس کے لحاظ ہے یہ جو آہستہ ہے وہ ہمارا ساتھی ہے یا میرے باتوں کو آہستہ ہے وہ جو صاحب مل جل اچھا ہے اس کے اچھا ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد عمیر محمد عمیر صاحب آپ کیا کرتے ہیں لیہ میں یہاں سونار کا کام کرتے ہیں جی سونے کا کام کرتے ہیں جی زیور اور انگوٹھی یہ وغیرہ بناتے ہیں جی کتنے عرصے سے آپ سونار کا کام کر رہے ہیں میرا انیس سو سٹھ سے جی پہلے لوگ زیادہ زیور خریدتے تھے آپ زیادہ خریدتے ہیں پہلے تو سونا بہت سستا تھا جی وہ یہاں سے آتا تھا یہاں چان تھان سے آتا تھا جو چائے نے قبضہ کیا جی پہ پہلے یہاں سے زمین میں سونا نکالتا تھا جی وہ تو چائنا نے لے لیا جی اس وقت سونا بہت سستا تھا جی سو روپیہ تولا یہاں ملتا تھا جی اس وقت یہاں سے انڈیا جاتا تھا جی ابھی تو انڈیا سے یہاں آتا ہے جی اس وقت سونا یہاں بہت مہنگا جی ہے جی تولا ہے جی تولا تو یہاں کے لوگ تو افورڈ نہیں کر پاتے اب اسی طرح پیسہ بھی ہو گیا نا جی لوگوں کے پاس پیسہ بہت جی ہے پہلے تو پیسہ نہیں تھا ہم. سونا سستا تھا ابھی تو پیسہ آیا ہے تو سونا مہنگا ہو گیا جناب آپ خوش ہیں اپنے کاروبار سے ہاں جناب بہت اچھا گزارا ابھی یہ تو نہیں آپ سوچتے کہ کوئی دوسرا دھندا شروع کرے نہیں جناب ابھی تک تو نہیں سوچا آپ کو یہ احساس تو نہیں ستا کہ آپ باقی ہندوستان سے بہت دور اور کٹے ہوئے ہیں نہیں جناب یہ تو ابھی تو ابھی تو ہم اتنا خوش نہیں جب جو پہلے تھا جناب پہلے آدمی میں چین تھا جناب آرام تھا جناب خوشی تھا جناب ابھی تو آدمی میں چین نہیں جا کوئی خوشی نہیں جائے کوئی آرام نہیں ہے سب دوڑتے ہیں پیسے کے پیچھے اور پیسہ بنانا ہے مکان بنانا ہے یہ ایسے ایسے ہے جہاں باہر بھی جا کے مکان بنانے کا آدمیوں میں وہ آ گیا ہے جناب بی بی سی سنتے ہیں جی ہاں بی بی سی تو میں ہر وقت سنتا ہوں جی رات کو رات میں ساڑھے دس گیارہ تک آتے ہیں تب بھی دیا نہیں جناب ہم تو ریڈیو تو ضرور ان سے پوچھئے کہ لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اس علاقے کے نوجوان جو ہیں وہ کس طرح سے روزی کماتے ہیں وہاں پر جوان لوگ جو ہیں نا وہی محنت مزدوری کرتے ہیں تو ملٹری کے وہاں پر کام زیادہ ملٹری وہاں ہے تو ملٹری کے کام میں ہے اس کا ایک لڑکی یہاں پر ہے اس کا ایک لڑکا ہے کہ نائنٹی سکس چھیانوے سال ان کا عمر ہو رہا ہے کیا تھا جناب چھانم. چھانم. ان سے کہ آ... کیا اس علاقے میں لوگ اتنے زیادہ زندہ رہتے ہیں جو, جو, جو, جو جیسا ہم اور بے پر کافی ہے ہے اتنی عمر اور بھی وہاں پر جب خدا نے تو اس